الحمد لله نحبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ومن من شرور ينفذنا من سيئات عمالنا من يهدناه طلام ابن له ومن يهدله طلاب يلا ونشهد أن لا لنا إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللہ محترم او بھائی اور دوستو ایک میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا کیا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہے زمین میں اقتدار عصی فرماتا ہے غلبت عصیف فرماتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے ہیں نیک باتوں کو حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں انسان کا جذبہ ہے اکٹھے, رہ, اکٹھے ہو کر رہنا گروہ بنانا پھر اپنی ذات کو اپنے, اپنی ذات کو اپنے خاندان کو اپنے گروہ کو دوسروں پر غالب کرنا اور جتنی زیادہ ہمت انسان کی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا جذبہ ہوتا ہے حتٰ کے بعد انسانوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا پر میں ہی غالب ہو جاؤں اور میرے لوگ سارے میرے پیروکار ہی والے بنے ابھی دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے جس کی بنیاد ہٹلر بنا ہے یہ ایسا جزدے والا آدمی ہے دماغی مرادوں نے کہتے ہیں کہ سائیکٹک مریض ہے مینیا کا پیشنٹ نہیں مینیا کا پیشنٹ اتنا تہذیب ہوتا ہے کہ پانی میں آگ لگانے والا ہوتا ہے پشتوں کا مروا یا نہ ہٹ تو وہ ہوتی کٹ تو ہو گئی کٹ کیوں ہو رہی تو بور گئی کھٹا کیوں ہوا کیے بڑا فرق آ جاتا ہے گرامر کے لے آ کے کھٹا کیوں ہو تو اتنا تیز ہوتا ہے مینیا کا پیشنٹ ہوتا اتنا تیز ہوتا ہے کھٹا کیوں ہو گیا تھوڑی دیر میں اور یہ تھا ایک پرانے جوتے سینے والے موچی کا بیٹھا تھا اور یہ بازار میں بیٹھا ہوتا تھا سمزار میں کہ اب کو کوئی گاہک آئے جوتے سیے باپ تھا کہ روٹی کرے پھل لے کر جائیں وہ تنگ دستی تھی اور یہ دیکھتا تھا کہ یوریوں کے تو کی بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں اور ان کے موٹے موٹے کتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مکھن اور مکھن مکھن کھا رہے ہیں توچ مکھن کھا رہے ہیں اور یہ بھوکے ہمارے بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کوئی ڈاک آئے گا پر ہمارے لیے روٹی کے پیسے ہوں گے تو میں نہیں اگر پیشن کی بنائی طور پر سخت ہے زماعت اس کے اندر رد پیدا ہوتا جا سکتا اور سوچتا رہتا کہ یہ کیا بات ہے تو در ایک آدمی ہے اس کا کتا جو ہے تو وہ تو اس مکھن کھا رہا ہے میں در ایک انسان میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اتنا اس نظام ہے جس کتے کو, کو موٹر میں بٹھا کر توش مکھن دیا ہوا ہے اور میں سڑک پر بیٹھا ہوا روٹی کے انتظار میں تو یہ اس کے بچپن کا تجربہ تھا ایکسپیرئنس ہے جس سے گزر کر اس کی میں کی شخصیت جیسی وہ اتنے زبردست ہنگامہ خیر جلدی والی بن گئی اور اس ٹائم میں جرمن قوم کو غالب کرنے کے لیے میں جرمن قوم کی جرمن عیسائی سے اور سارے وسائل پر قبضہ یہودیوں کے ساتھ جیسے آج کل یہ وسائل پر قبضہ ہے کہ بش کو اور ٹونی پلیئر پہلے تھا کون ہے جی پہلا ٹونی پلیئر تھا نا آپ کچھ اور ہوگا ہمیں کوئی یاد بھی نہیں آپ لوگ بتاتے ہیں سب یاد آتا ہے جو بھی اتنا مشکل نام میں کہاں سے بولوں گی ان کو بھی یہودی اپنی اندروں پر نچاہ رہے ہیں اور اپنے عظیم اکل سلیمانی کی تعمیر کے منصوبے کے تیتن کو نچاہ رہے ہیں کہ ٹکرایا مسلمانوں سے مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو عورت کا بھی خاتمہ ہو اور راستہ یہود ساتھ ہو اور یہ اپنے وسائل کو جھونک رہے ہیں اپنے حالات کو خراب کر رہے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ان کیا چڑے ہوئے ہیں کہ دوسری جگہ عظیم کے وقت بھی یہ سخت رجحان یہود کے خلاف ہوئے اور اس ایڈر میں اس کا رد میں یہ اتنا زیادہ کچھ تو یہودیوں کو کیا ہے تو میرا یہ کر رہا تھا کہ انسان کا گروہ ہی جذبہ ہے اور نہ گروہ بنانا اور اپنے اپنی ذات کا اپنے گروہ کا دوسروں پر غالب کرنا اور اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے پروگرار اور میرا گروہ یہ ساری دنیا پر غالب آ جائیں اس کے لیے وہ وسائل استعمال کرتا ہے اس کے لیے تہذیب کو استعمال کرتا ہے تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ اللہ مک کر نام سلاد کام صلاحات امرود المروف کر گئے کہ اسلام بھی عالمی قیادت عالمی قیادت کے منصوبے اور پروگرام کے تحت اس کو لے کر آگے چل رہا ہے لیکن وہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں دنیا کا مال و ضرورت سمیٹنے کے لیے نہیں دنیا کی چیزیں اور دنیا کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں دنیا کا مارو در اور دنیا کے وسائل دنیا کے آئسولیشن کا نقشے ان کو سمیٹنے کے لیے نہیں وہ تین مقاصد کے لیے اقامت امر بالمعروف لئی المنق رمال کا قائم کرنا لڑکی کو گم کرنا برائی کو روکنا اس لیے جب طاقت کا توازن ہماری طرف جھکا جب طاقت کے توازن کے ترازو کا پلڑا ہماری طرف جھکا یعنی طاقت ہمارے ہاتھ میں آئی ہمارے یہاں کی طاقت جو تھی وہ اس کی دو بنیادیں تھیں اس وقت کا ضروری اسلحہ ہمارے پاس تھا یہ نہیں کہ اسلحہ کی بہت زیادہ برتری تھی مسلمانوں کی اس وقت کا ضروری اسلحہ تھا ایک دو ریشو کہ دو اگر کے پاس تھا تو ایک ہمارے پاس بھی تھا لیکن اب جو بات تھی وہ زبردست جذبۂ ایمان زبردست جذبۂ ای جہاز اور زبردست نظم و ضبط جو مرت مسلم میں حضور صلی اللہ اور رضمی تربیت سے پیدا ہوا ہے تو بنیادی پر وہ نظم و ذبہ وہ ایمانی قوت اور وہ زمین میں خیر و فلاح پھیلانے کی نیت یہ تھی اور خاص ضروری ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دس سالہ دعوتی دور میں کل چالیس آدمی مسلمان ہوئے ہیں مکی زندگی میں تیرہ سالہ مکی زندگی ہے تین سال آپ دور مزید گزرے ہیں ان تین سالوں میں چالیس آدمی کے دو سو آدمی ہو گئے ہوں اور مجنہ منورہ میں جائیں تو دو ہجری میں بدل میں تین سو تیرہ آدمی آ کر کھڑے ہوئے ہیں یہ کل مسلمان تھے. سال بعد جنگ ہے اورت کی جنگ ہے سال بعد ہے کہ دو سال بعد ہے سال بعد. ایک سال بعد تین ہجری کی جنگ ہے اورد ہے اورت میں سات سو سا مسلمان ہیں تین ہجری میں سات سو سا مسلمان ہیں اور سنے اور جدیا کا آپ کو ہے، یہ کا انویسٹ کرے یہ چودہ سو آدمیوں کا ہے چودہ سو مسلمان پتہ ہے مکہ کا لشکر آپ کا جو ہے یہ دس ہزار ہے اور تبو کا لشکر بھی دس ہزار کے ہے اور حاجت الوداع یہ پہلے سال خلاف الصدیقی جو ہے خلافتیں تو اتنا مشکل دور ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پر ایسا حال ہوا جس طرح سخت سردی میں سخت بارش میں بیڑے بالکل سمٹ کر پناہ لینے کے لیے کھڑی جاتی ہیں کٹھی کہ ہمارا حال ہوا ہے کہ چاروں طرف جو ہے دشمن انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے انتظار میں تھے گرومیوں نے لشکر تیار کر کے روانہ کرنے کے لیے تیار کھڑا کیا ہوا اور مسلمان او کے زیاد نے جو ہے نبور کا دعویٰ کیا ہوا افرتفری یماما کے علاقے میں افرتفری پھیلائی ہوئی اصف دنسی نے نبور کا دعوی کیا ہوا پھیلی ہوئی افرتفری جو کا آخر دور میں قتل ہو گیا سجا ایک عورت اس کی افراتفری پھیلی ہوئی کب آئے گئے انہوں نے رکاط کے رہنے کا انکار کر کے چاروں طرف خراب ہو گئے ڈھائی سالہ تدیقی دور جو ہے اس میں دن رات محنت کر کے کمر باندھ کے ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالی نے سارے وسائل پر جھونکا ہے اور یہاں تک کہ دنیا اسلام کو ہم نے امان اور اپنی بنیاد یہاں پر لا کر کھڑا کیے کہتے ہیں کہ پھیلاؤ تو بہت زیادہ دورے فاروقی میں ہوا ہے بائیس لاکھ لوگ امیر پر مسلمان پھیل گئے چین کے شہر کینٹن میں مسلمانوں کی مسجد انتالیس ضلع میں بنی ہوئی لیکن یہ پھیلاؤ ممکن نہ ہوتا اگر اس سے پہلے ڈھائی سالہ دور صدیقی نہ ہوتا جس میں کہ جم کر انہوں نے کام کیا ہے اور اتنی زبردست بغاوت کو انہوں نے فروغ کیا سب پھیلاؤ ہوتے تھے اور دور عثمانی میں جو آسوئی آئی ہے کہ اتنی معاشی آسوئی آئی ہے کہ لوگ کام کر کام نہیں کر رہے تھے اور بیت المال کی گندم ختم نہیں ہے تھی ڈنڈورے پیٹ سے لوگ کیا وہ نکالو آدمی نہیں ہوتے تھے کہ بیت المال کی گندم کو نکالے آدمی ڈنڈورے پیٹتے تھے کہ بیت المال کے شہد کو نکالو آدمی نہیں ہوتے تھے تو جب طاقت کا توازن کا پلڑا ہماری طرف جھکا اور اللہ تعالی نے طاقت مسلمان کے ہاتھ میں تھی مسلمان جب پھیلا ہے تو اسے دنیا کے وسائل کو جمع کرنے کے لیے نہیں دنیا کے لوگوں کے مال و کو لوٹنے کے لیے نہیں لوگوں کی عورتوں کو کے لیے نہیں بلکہ امن کرنے کے عدل انصاف قائم کرنے کے لیے سلح راشی کام کرنے کے لیے اور انصاف کا دورہ دورہ کرنے کے لیے نہیں جب تاکہ کتوادن کابر کے ہاتھ میں آیا تو اس کابر نے اس برطانوی عیسائی نے جو امریکہ پر قبضہ کیا ہے تو کروڑوں ریڈ کو قدر کیا ہے تاریخ کچھ اٹھا کر دیکھا کرو صرف انٹرنیٹ پر کی ویب سائٹوں میں نہ دیکھا کرو جس میں صرف آر کو بہلانے پھنسانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے سارا مواد پڑا دو لائبریریوں میں جاؤ اگر علم چاہ تو لائبریری میں جانا پڑے گا کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا اور میں کے کہ ظلم کو نکال کر دیکھا آسٹریلیا کے مقامی آب آبادی کو ناپیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا افریقہ کے کی مقامی آبادی کو ناپیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس بڑے صویل میں آئے ہیں یہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو جب کا توالن نہیں کہ آپ آیا انہوں نے میں مسائل کو قبضہ کرنے کے لیے انسانوں کے سروں کو اور لاشوں کو گرایا اور ان کے خون سے زمین کو رنگین کیا اور واحد مقصد تھا کہ ان کے وسائل پر قبضہ کیا تاکہ ہمارے کھانے پینے ہماری رہائش ہماری صورتوں کے ہماری ایسوسی کے نقشے یہ قائم ہو یہی فرق ہے مسلمان کی اور کافر کی سیاست کی ان کے غلبہ اور تبقن فیل زمین پر غلبہ پانا وہ باقی لوگوں کو نجت دکھانے کے لیے ان کو مغلوب کرنے کے لیے اور ان کے سارے مسائل کو پر قبضہ کرنے کے لیے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو امن و امان سلح رافیت اور آسودگی دینے کے لیے اس لیے عزاۃ عمر بب نزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گورنمنٹ نے خط لکھا کہ اتنے لوگ مسلمان, اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ جزیہ کا ٹیکس جو ہم لیتے تھے وہ بند ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا جب ٹیکس بند ہو گیا تو اسلامی امریکہ کیسے چلے گی تو نے جواب میں اپنے گورنر کو لکھا کہ اللہ تبارک سالوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمر ہدایت بنا کر بھیجا تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجا ساتا. جو زمین کا وہ کیا کہتے ہیں ریونیو اور زمین کا جو ہے مالیہ اور زمین کا ٹیکس جمع کریں میں تو چاہتا ہوں سارے مسلمان ہو جائیں اور خزانے میں کچھ نہ رہے اور ترے خاکے کرنے پڑے میں تو یہ چاہتا ہوں ہم تو قدم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دنیا کے لوگوں کو اپنے ماتحت کریں اور ہم جو وہ ان کے وسائل کو چھین رہے ہوں اور ان کو اپنی غلامی میں دے رہے ہوں اور ان کا استحصال کر رہے ہیں یہ ہمارا قدر مقصد نہیں ہے آج میرے بھائی جب تم غافل ہو کر میدان سے ہٹ گیا تیرے نظریات نہ رہے تیرے مقاصد رزائن نہ رہے اور تی میدان سے ہٹ گیا اور کے میں سستی تاری ہوئی یہاں تک جس کے میدان میں چپیچے ہو گیا معیشت کے میدان میں چپیچے ہو گیا احتیاط احتساب تیرا اندر رہا پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو تاکہ میں کا توازن کافر کے ہاتھ سے جسے زمین پر اتنی بدنظمی کی اتنا ضروری ساتھ ہی آگے ہوتے جائیں جا جا تاکہ پیچھے لوگوں جائیں لوگ. آگے آتے جائیں باہر لوگ کھڑے اندر آئیں کھڑے لوگ اندر آئیں نماز پڑھنے کا ایسا طریقہ ہے کہ ان اللہ سب کی جگہ ہو جائے گی فکر نہ کرے اس لیے میں سلحا سے کہا کرتا ہوں کہ پڑھائی فقط روزی کمانے کی نیت سے نہ کریں حال اودی جی کمانا جیسی نیت ہے پڑھائی فقط خدمت خلق کی نیت سے نہ کریں حالات کی خدمت خلق جیسی نیت ہے پڑھائی جو ہے مارسٹر میں پرامینٹ ہونے کے لیے نہ کریں جو کہ باطل حفاظت نیت ہے پڑھائی لوگوں کے گرنےوں پر افسر بن کر سوال ہونے کی نیت لیے نہ کریں جو کہ فاسد نیت ہے بلکہ ایسی ہے حلال رزی کا مانا اچھی نیت ہے لیکن صرف اس نیت سے پڑھائی نہ کریں خدمت خلق اچھی نیت اس نیت سے پڑھائی نہ کریں آپ تو پڑھائی جہاد کی نیت سے کریں کہ میں اس فن کو میں فلم کو اس سائنس ٹیکنالوجی کو اس اپنے فہم و فراست کو امت مسلمہ کی عالمی برقری کے لیے استعمال کروں یہ علمی جہاد ہے جس کی اصل کے جہاد پر فوقیت ہوتی ہے علم جہات واسطے کے جہاز سے پڑھ کر ہوتا ہے اسلے کے اسلیک اور فوجوں کو علم کنٹرول کر لیتا ہے ان کو قابو میں لے آتا ہے یہ وہ نیت ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتوش بیٹھا ہوا کوئی امتحان پاس کرنا تک پک سے نہیں ہو سکتا جو سب سے گھٹیا سوچ ہے پڑھائی کی امتحان پاس کرے وہ تک پک سے نہیں ہو سکتا اور تو ایسی کوشش کرے ایسی دانش فری پہ نصیب ہو استعالم انسان کی قیادت کر رہا ہو احمد مسلمان کی برقری کا ذریعہ بن رہا ہو تو بھائی جو اب الکلام بھارت کا صدر ہے نا مسلمان اور ابد القیر خان کی طرح بڑے پائے کا سائنسدان یہ اپنی سارے سائنسی علم کو لے کر پاکستان آیا ہے ایسا. اور یہاں سے درخواست کی ہے کہ میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں لیکن آج اس رام نتور میں چل رہے ہیں وہ اکربا پروری اکربا پروری اور میرٹھ کے خلاف فیصلے پچھلے دور میں ایک مدیثہ میرٹھ کے خلاف فیصلہ کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو واعد نہیں پتا ہے فرمایا کیا ہے کہ اند اللہ یامرکمنات پتا نہیں اس کو ترجمہ بھی اس ہے یہاں رانا کو اس کے اہل کے حوالے کرو یعنی اس کے ترجمہ یہ بنتا ہے میرٹ پر فیصلہ کرو ان اللہ یامرگم انتوز المانات کیا کے حال دو میرٹ پر فیصلہ کرو پود کی تسلیم میں جو عدیز ہے اس نے کی کیا تفصیل بیان کیا ہے جو آدمی میرٹ پر فیصلہ نہ کرتا ہو اس کا فرض و واجب کو یم اللہ کے یہاں قبول نہیں اس کے نواز اللہ کے یہاں قبول نہیں اس کے روز اللہ کے کیا اس کا کوئی فرض واضح اللہ کے حضور قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا دل کھوٹا ہے حق نہ حق کی تمیز نہیں ہے اس کا دل کھوٹا ہے تو اس بیچارے کو واپس آنا پڑا اور کافر حکومت نے اس صلاحیت کو بھاپ لیا اور اس کو انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا اور کیا کہہ رہے کہ مسلمانوں اگر کابل حکومت کا اگر سبر ہے تو آپ کے مفاد کا آدمی میں لکھنؤ میں تھا ہندوستان میں لکھنؤ میں ایک بزرگ بہت بڑی شخصیت ہے ان کو ملنے کے لیے گیا ہوا تھا واپسی پر ہمارا جو ہمارے ساتھی جو تھے ان بزرگوں نے اپنے ایک بانجے سے کہا کہ یہ میرا بانجا ہے یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے یعنی ڈی سی ڈپٹی کلیکٹر ہے یہ آپ کو گاڑی میں لے جا کر چھوڑ دے گا وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں اس میں گاڑی میں بٹھایا تو بٹھاتی اس سے بات شروع دیکھیں نا جی آپ پاکستان سے آئے ہیں آپ پاکستان میں جا کر بتائیں نا جی, ہر روز پاکستان مسئلے کھڑے کرتے ہیں ہندوستان کے لیے حملے کرتا ہے فسادات کرتا ہے آپ کے بھی وسائل ضائع ہوتے ہیں ہماری بھی وسائل ضائع ہوتے ہیں اور کتنی مصیبتیں کتنی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اور دیکھیں ذرا سی سوچ کرنی چاہیے ن یہ تو نہیں ہونا چاہیے آپ ذرا جا کر سمجھائے نہیں اس کے پورا راستے میں اپنی گاڑی میں ہمیں نصیحتیں کی اور یہی نصیحیں کرتا رہا جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق تھا حضرت صاحب ساتھ تھے ان کو اللہ میں بہت بہت عالمی فراست سیاسی فراست اسی پرمائی ہوئی تھی وہ نہیں جب وہ بہت لگتا ہوں تو مریض بہت لگ نہیں تھے ہم سنتے رہے دیکھتے رہے جب ہم گھر پر پہنچ گئے تو ہم نے کہا ڈی سی تو انڈیا نے بنایا ہے لیکن زین صاف کر کے بنایا ہے نہیں؟ اس کو انڈیا نے اپنا ڈی سی تو بنایا ہے لیکن زین کو صاف کر کے بنایا ہے کلمہ کے لحاظ سے مسلمان ہے مفاد کے لحاظ سے ہندو ہے کلمہ کے لحاظ سے مسلمان ہے کیوں کہ اللہ کو ایک مانتا ہے ہندو کی طرح گائے کو خدا نہیں مانتا ہے گائے کا پشاو نہیں پیتا ہے گوبر کے بدھ کے اگر نہیں پوچھتا ہے وہ تو عید اس کے پاس ہے لیکن وین مفاد اور سوچ جو اس کی ہے وہ ہندو ہے ہاں جی شکل شروع تیری میری مسلمان کی ہوتی ہے گلبا میں ہم پڑھتے ہیں نماز میں آ جاتے ہیں لیکن سوچ ہماری ہماری کافر ہوتی ہم مفاد ہم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کافر کے مفاد میں ہاں جی کافر کے وفا میں استعمال ہوئے جاتے یہاں فری مشن تاریخ کام کر رہی تھی لوگوں کو فری مشن کلب کا ممبر بنا کر پھر ان کے تفیر دینی تفہر برین واشنگ کرتے تھے میں نے کہا جس سے پوچھا کہ یہ کیسے کام کرتے تم نے کہا کہ یہ آپ کو گینس میں چائے پر ادھر ادھر پھیلانا سیر کرانا فنکشن مختلف تقریبات آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے لیکن جو بدوق آیا تو آپ کے اہم پالیسی میٹر پر آپ کی مملکت کا دار ہو اس میں آپ کے ذہن کو یہ مخلوص کر دیں گے ایسا کہتے رہیں گے کشمیر کے مسئلے پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے کتنے پیسہ لگ رہا ہے کتنا سلا لگ رہا ہے کتنی فوج لگ رہی ہے ایسا تو نہ ہو یہ مسئلہ اس کو دے دیا جائے تو کیا ہو آہستہ آستہ یہ آپ کو یہ دیکھیں سوچ رہا سوچتے ہو آپ سوچے نہ پھر آپ اس بات پر کھڑا کریں آپ مجھے مطمئن کریں کس طرح کی ڈسکشن میں ڈالتے جو اہم آپ کے مفادات ہیں اس کے خلاف آپ کا ذہن بنا لیں تو ڈی سی صاحب کا سنسلے میں نے کیا ہندوستان کے ڈی سی صاحب کا کلمے کے لحاظ سے وہ ہے لیکن مفاد کے لحاظ سے وہ ہندو ہے کیونکہ اس کی سوچ اس کی فکل وہ ہندو مفاد میں استعمال ہوگی ٹھیک ہے. ہے نا تو یہ جو میں آپ سرد کر رہا ہوں کہ پڑھائی جہاد کی نیت سے کریں وہی باقاعدہ اہل کا بادشدہ مسئلہ ہے جہاد کی نیت کر کے کرنا اب اس طرح سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. کیس کے ذریعے سلم کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کی برتری کے لیے اس علم تجربے کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا پہلا تو بار تو سوچ دیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اندستان کو اگر کھڑے ہوں گے اندر سنگوں کو اگر کھڑے ہوں گے ذرا سمے بنائیں گے جی ایک ہم جدر بنایا کرتے ہیں اگلی سفال اور آگے ہو جائیں نہ شوکڑ کا سجا کریں آگے ہو جائیں اور آگے اگلے سمجھ اور آگے ہو جائیں باقی سب شکڑ کا کھڑے ہوں تاکہ یہاں سات سفے آئے پانی کی جگہ اور شکڑیں گے آگے ہو جائیں تھوڑا تھوڑے آگے ہو جائیں کا سجا کریں گے براہد بھی چار کریں گے